إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنوا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال في موضع آخر وقل للمؤمنات يقضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن راجو بهن وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المراه عوره فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه امام الترمذي في سننه وصحيح وسعهر الباني رحمة الله عليه معزز حاضرين وناظرين اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں ان، انہی بے شمار خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ ہے حجاب میں اسلام کا قرآن و حدیث کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے حجاب اسلام کا تشخص ہے اسلامی عورتوں کی پہچان پہچان ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی علامت اور پہچان ہے اللہ کے رسول سے کتاب و سنت سے قرآن و حدیث سے دین اسلام سے محبت کی دلیل ہے یوم آخرت پر ایمان کی ایک نشانی ہے طہارت اور پاکیزگی شرم و حیا عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے حجاب اور پردہ یہ انسان کی فطرت ہے اللہ رب العالمین نے شرم و حیا ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے اسی لیے حستے آدم اور رہوا جنت کے اندر رہتے تھے اور سیتان کے باقاوے میں آ کر کے انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا یا اس کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا تو ان کے جسم کے کپڑے گرنے لگے تو ان دونوں نے درخت کے جو پتے تھے درخت جنت کے اندر اس درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو اور پردہ کرنے کی جگہوں کو چھپانے لگے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے شرم حیا رکھی ہے وہ انسان جو اپنی اصلی فطرت پر باقی ہے جس انسان کی فطرت مست ہو گئی اور اس کی فطرت شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یا شیطان کی روش کو اس نے اپنانا شروع کر دیا اس انسان کو چھوڑ کر کے باقی جو بھی انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہر ایک کے اندر شرم و حیا اور پاک دامنی اور عفت یہ ہر انسان کی فطرت ہے ہر انسان کی فطرت ہے اسی لیے دونوں نے حضرت آدم اور ہوا نے سب سے پہلے درخت کے پتوں کو اپنے جسم پر چپکانا شروع کر دیا اور جب ان کے یعنی جب ان کے شرم اس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہونے لگے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے پردہ کرنے کا حکم دیا لباس اللہ رب العالمین نے لباس بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین یا بنی آدم اللہ فرماتا یا بنی آدم اد ان کم لباس کم عریشا لباس علی کا خیر سور عراف کی آیت ہے اللہ فرماتا اے بنو آدم اے انسان کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا لباس جیسی عظیم نعمت ہمیں تم نے عطا فرمائی یواری سواتکم جو تمہاری شرمگاہوں کے تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپاتا ہے وہ لباس جو انسان جس کا پردہ کرنا چاہتا ہے جسم کو چھپاتا ہے وہ اور اللہ ہربرانی ریشا بھی ریش بھی اللہ ہر بُن نازل کیا لی, ریش کیا ہے یہ زیب و زینت کا لباس ہے انسان دو لباس پہنتا ہے ایک لباس تو وہ ہے جس سے انسان اپنے شرمگاہ کو اپنے جسم کے چمڑوں کو چھپاتا ہے جو جسم سے ملا ہوا رہتا ہے وہ لباس ہے اور ایک لباس زیب و زینت کا ہوتا ہے انسان پہن لیا کرتا پائجامہ یا شرٹ پینٹ یا جو بھی لباس پہن لیا اس کے اوپر انسان کوٹ ڈال لیتا ہے صدری ڈال لیتا ہے اور دیگر لباس پہن لیتا ہے یہ زیب و زینت کا لباس ہوتا ہے اور ایک وہ لباس جو انسان کے جسم کو چمڑے کو چھپاتا ہے ایک وہ لباس ہے تو ریس کہتے ہیں اس لباس کو جو انسان کے لیے زیب و زینت کا لباس ہوتا ہے جس سے انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ دونوں اللہ رب الام کی نعمتوں میں سے ہے وہ لباس تقوی کا خیر لیکن جو تقوی کا لباس ہے دین داری تقوی اور دیانتداری تقوا اور پرہیزگاری کا لباس وہ لباس ان میں سب سے بہتر ہے کیونکہ تقوی ہی انسان کو جہنم سے بچائے گا انسان کا دنیا کا لباس اسے گرمیوں سے بچاتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے پردوں کی حفاظت کرتا ہے گرمی اور سردی سے اسے نجات دیتا ہے لیکن تقوا کا لباس انسان کو قیامت کے دن جہنم سے نجات دے گا جہنم سے بچائے گا اس لیے تقوا کا لباس یہ سب سے عظیم لباس ہے سب سے بہتر لباس ہے جس کا اللہ ہر برآل میں ہمیں جا بجا حکم دیا اس لیے خطبہ مسنونہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو اور جو آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو فرمائی اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈر اللہ کا تقواہ اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقوا انسان کو جہنم سے بچائے گا جس طریقے سے ہمارا لباس ہمیں گرمی سے شدت سے جاڑے سے اور اس طریقے سے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اسی طریقے اس تقوا کا لباس انسان کو قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا اور جنت کے اندر اس کو داخل کرے گا تو یہ لباس اور یہ پردہ یہ ساری چیزیں اللہ ابرامین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے یہ اربوں کی ثقافت اور کلچر نہیں ہے آج یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ مسلمان جو سو عرب کے علاوہ کسی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں کہ تم کیوں لباس تم کیوں پردہ کرتی ہو عورتوں کو کہا جاتا ہے یہ تو اربوں کی ثقافت ہے اربوں کی تہذیب اور کلچر ہے میرے بھائیوں اربوں کی ثقافت نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ دین کا حکم ہے جب اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے کہ اس وقت تو برہنگی تھی اس وقت تو بے حجابی تھی اس وقت تو ننگاپن تھا عورتیں بھی کھانے کعبہ کا طباع کرتی تھی کبھی کبھی ننگے طباع کر لیا کرتی تھی مرد بھی کھانے کا تنگے طباف کر لیا کرتے تھے جیسے آج گرل فرینڈ ہوتے ہیں بوائے فرینڈ ایسے اس زمانے میں بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہوا کرتے تھے باقاعدہ جناکاری کڈے ہوا کرتے تھے اوپر جھنڈے نظر آ جاتے تھے جھنڈوں سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ زانیہ عورت کا گھر ہے فائشہ عورت کا گھر ہے جا کر کے لوگ اپنی شہتوں کو پوری کیا کرتے تھے تو یہ زمانے جاہلیت میں اربوں کے اندر ساری چیزیں تھی. لہذا یہ عربوں کی ثقافت نہیں ہے یہ اسلام کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے چونکہ اسلام کے اندر عورتوں کی بڑی قیمت ہے اور عورتوں کی بڑی عزت اور اہمیت ہے اور جو چیز اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظ کرتا ہے آپ دیکھیں ہم اپنے زیورات کو اپنے پیسوں کو انسان بینکوں کے اندر رکھتا ہے گھروں کے اندر نہیں رکھتا اس لیے کہ گھروں کے اندر چوری کا خرچہ رہتا ہے لاکرس کے اندر زیورات محفوظ کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں ہمارے زیورات کی حفاظت ہو اس لیے کہ زیورات کے انسان کی نظر میں سونے چاندی کی قیمت ہوتی ہے لہذا ایک عورت کا اسلام کے اندر بڑا اونچا مقام ہے اس کی عزت اور اس کی شرافت اور اس طریقے سے اس کی سیانت اور حفاظت کی اللہ رب العالمین نے دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا اور جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہی شریف عورتیں ہوتی ہیں اسلام پر عمل کرنے والی ہوتی جو پردہ نہیں کرتی عورتیں ان عورتوں کے اندر میرے بھائی ہو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر عریانیت اور اس کے سے برہنگی اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اسلام سے دوری پائی جاتی ہے اور جو شریف عورت ہوتی ہے عزت دار خاندان اور گھرانے کی ہوتی ہے وہ عورتیں اپنی عزتوں کی اور حفاظت کرتی ہیں اور پردے کا اہتمام کرتی ہیں لہٰذا یہ پردہ اور یہ کا حجاب اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کی پہچان ہے یہ علامت ہے یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے اللہ رب اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ان عورتوں کو جو جی ایمان والی ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پردہ کرو اور حجاب کا استعمال کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے اور شیطان تو انسان کے ساتھ اسی وقت سے لگا ہوا ہے جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ کرو سب نے سجدا کیے ولی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اسی وقت سے شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس طریقے سے انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے لہذا ننگا پن یہ شیطان کی فطرت ہے یہ یہ شیطان کی خواہش ہے اور پردہ اور حجاب یہ اسلام کی اسلام کی دعوت ہے اسلام کی تعلیم ہے اور انسان کی فطرت ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر اشاد فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں ڈال ڈال دے کہیں تمہیں فتنے کے اندر یہ نہ ڈال دے اور تمہیں اس طریقے سے اے تمہیں تمہیں تمہاری اے عزتوں کو پاس پاس کر دے اور اس طریقے سے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے یا ایسا نہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے شیطان کی تباہ کرو شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان تمہارے درمیان فتنہ چاہتا ہے فساد چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن و امان نہ ہو پاکدامنی نہ ہو عفقت نہ رہے دنیا کے اندر سب شیتان اور جانور کے طریقے سے زندگی گزارے اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ رب العالمین کے اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو قران کریم کے اندر کتنی ایتیں ہیں جن ایتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا ہے اور نبو حجرت کے 5ویں سال ہجاب کا حکم نازل ہوا اس سے پہلے حجاب نہیں ہوا کرتا تھا اس سے پہلے عورتیں اور پردہ اور برقع استعمال نہیں کرتی تھیں نبو ہجرت کے پانچویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے اور ہجرت پر پانچ سال کا عرصہ گزر گیا اس وقت اللہ رب العامن کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ تم پردہ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے اللہ رب الامن نے فرمایا پرانے کے اندر یا نبی اے نبی پل ازوا جی کا وہ بنا تھی کہ اپنی بیویوں سے اپنی عورتوں سے وہ نسائل مومن اور تمام مومنہ عورتوں سے دنیا میں جہاں بھی مومنہ عورتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہیں سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ, یہ صرف آزاد متحرات کے لیے نہیں یہ صرف صحابیات کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اندر پائے جانے والی ہر مسلمان عورت کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کیا اللہ نے دین علیہ امین جلابی بن اپنے جلباب کو اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال دیا کریں پہلے پردہ اور کیسے کیا جاتا تھا بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی عورت اپنے چہرے سر کے اوپر ڈال لیتی تھی اور وہ چادر اس کے پاؤں کے تک چھپا دیتا تھا چادر وہ اس طرح کے پردہ کیا جاتا تھا آج جو برقع اور نقاب جو بنا لیا گیا ہے یہ خود ایک فیشن بن چکا ہے یہ خود ایک فیشن اور زیب و زینت کا ذریعہ بن گیا ہے پہلے یہ چیز نہیں تھی پہلے بڑی لمبی چادر پڑی سی چادر عورت اپنے سر کے اوپر ڈال لیتی تھی اور چادر اس کے پورے جسم کو پاؤں تک کے حصے کو چھپا دیا کرتی تھی اس طریقے سے لوگ پردہ کیا کرتے تھے اسی کو جلباب کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اور شریعت کی صلاح میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے جلباب کو اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں ظالی اور افنا فلاحی جین اس کے ذریعے سے ان کی پہچان ہو جائے گی فلا الدین لہذا انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی انہیں کوئی پریشانی نہیں دی پہنچائی جائے گی وہ کام اللہ غفور رحیمہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا پہچان ہے مسلمانوں کی تاکہ گنی معلوم ہو کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس لیے پردہ کرنا اسلام کی علامت ہے یہ یہ مسلمان کی پہچان جو مومن عورت ہوگی وہی پردے کا اہتمام کرے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت دین سے محبت ہوگی وہی عورت پردہ کرے گی تو اللہ رب العلامی نے باقاعدہ تمام مومن عورتوں کو اپنے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ سب کو حکم دیا کہ تم پردہ کیا کرو اس طریقے سے اللہ رب العلام نے دوسرے آپ کے اندر فمایا وہ کلیند اقبال ابشار فروج ولا ابدینہ زینترمین اللہ فرماتا ہے مومنہ عورتوں سے کہہ دو تمام دنیا کی مومنہ عورتوں سے کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں نگاہوں کو پست رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ظاہر اور اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہو جائے خود بخود ظاہر ہو جائے کون سی چیز خود بخود ظاہر ہو جائے جیسے عورت چادر اوپر پہن لیتی ہے یا عورت برقع ڈال لیتی ہے تو یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ عورت ظاہر کر دے یہ فرمائے جو خود بخود ظاہر ہو جائے کیونکہ برقع اور چادر بھی اوپر ہوتا ہے لہذا یہ ظاہر ہو جاتا ہے یا چلتے پھرتے اگر عورت کا ہاتھ ظاہر ہو گیا یا اس کا پاؤں نظر آ گیا بغیر ظاہر کیے ہوئے اس کو مسنا قرار دیا گیا ہے ورنہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی زینت کو چھپا کر کے رکھیں اپنے اور داخل ہے اور اگر چہرے کا پردہ نہ کیا جائے تو میرے بھائیوں پھر کس چیز کا پردہ اثر پردہ تو چہرے ہی کا پردہ ہوتا ہے کیونکہ چہرے میں آنکھ ہے اور زبان اللہ نے رکھی ہے اور چہرے ہی سے مرد اور عورت کی خوبصورتی کا اندازہ کیا جاتا ہے اس لیے شریعت نے چہرے کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے خود بخود ظاہر ہو جائے یعنی جیسے اس کا برقع اور اس کا چادر جو ہے لوگوں کو ظاہر ہو رہی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ چادر اور برقع اس کی زینت کو چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی حفاظت کرتی ہے اس کی شرم کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے لہذا خود بخود جو چیز ظاہر ہو جائے وہ کوئی حرض کی بات نہیں وہ لذ نبی عالب اور اپنے گریبانوں پر اپنی ورنیاں ڈالے رہیں جو ورنی ہے دوپٹہ ہے اپنی گریبان جو کہتے ہیں اس کو جس میں آدمی سر جو سر ڈالنے کا جو کھلا کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے عربی زبان کے اندر جیب کہا جاتا ہے اسی لیے جو جیب ہے جیب تو کہتے ہیں کیونکہ پھٹا ہوا کھلا ہے جیب اس لیے اس کو جیب کہا جاتا ہے یہ بھی جیب ہے کیونکہ یہاں پر سب ڈالنے کے لیے ہمارے کپڑے کے اندر جگہ ہوتی ہے اس کو اربی زبان میں جیب کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گریبانوں پر یعنی اپنے گردنوں کے اوپر جسم کے اوپر کیا کریں اس اسنی کو دوپٹے کو ڈال لیں تاکہ ان کی گردن ان کا چہرہ چھپ جائے کیوں گردن پر ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے گریبانوں پر تاکہ ان کے چہرے کے فاسٹ ہو جائے ان کا چہرہ جو ہے بند ہو جائے کیونکہ چہرہ ہی اصل ہوتا ہے میرے بھائیوں اگر کسی مرد سے کہا جائے تمہاری بیوی کے ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت ہیں لیکن چہرہ بدنما صورت ہے اس کا کیا کوئی آدمی اس کی طرف رغبت کرے گا کیا آدمی اس کی طرف اس شادی کرنے کی کرے گا شادی نہیں کرے گا سب چہرہ دیکھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ کیسا ہے کوئی اس کے پیٹ اور پیٹ کو اور ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتا ہے سب لوگ دیکھتے ہیں چہرہ ہی کو دیکھتے ہیں اس لیے چہرہ ہی خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے لہٰذا جب جس دن کے اندر جب پردے کا حکم دیا گیا تو چہرہ کا پردہ کرنا اس کے اندر بدرج اولا داخل ہے یہ دونوں چیزیں پردے پر داد کرتی ہے سلیقے صلی اللہ آگے فرمائے اسی ہاتھ کے اندر ولا غریب نہ بیہ ع ہند اور یہ بھی اللہ حکم دیتا تیسری بات کا کیا حکم دیا پہلی بات کا حکم یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے نمبر ایک نمبر دو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دوپٹوں کو غریبانوں پر ڈال لیں چہرے کا پردہ آ گیا اس کے اندر تیسری چیز اللہ فرماتا ہے ولا غریب نہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں لئی علم تاکہ ان کا زینت جو چھپا ہوا وہ ظاہر ہو جائے یعنی اگر پاؤں کو زمین پر مار کے چلیں گی تو جو پاظیب ہے وہ ظاہر ہو جائے گا وہ جو ہے وہ وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا اس لیے اللہ رب نے فرمائے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں جو پردہ جو چھپا ہوا ہے زیب و زینت کی چیزیں زیور وغیرہ اس کو لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کریں آپ ذرا غور کیجیے کہ جس اسلام نے عورتوں کے پاؤں کو چھپانے کا حکم دیا ہو عورتوں کے پاؤں کو زمین پر چلتے ہوئے تیزی سے مارنے سے منع کیا ہو کیا اس اسلام کے اندر کیا اس دین کے اندر عورتوں کے چہرنے کے کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے آپ ذرا خود غور کیجئے کہ اللہ رب العلامین نے چلتے ہوئے زمین پر پاؤں کو مارنے سے منع کیا عورتوں کو کہ پازیب وغیرہ جو بھی زیور ہے ظاہر آ جائے ہو جائے گا اس کی جھنکار اور آواز لوگوں کے اندر آ جائے گی اس سے اللہ نے منع کر دیا تو کیا عورتوں کا چہرہ جو خوبصورتی کا مرکز اور سینٹر ہوتا ہے کیا اس کو چہرہ کو کھولنے کی شریعت کے اندر اجازت ہو سکتی ہے قطع اجازت نہیں ہو سکتی یہ دلیلیں ہیں اس بات کی قرآن کریم سے کہ چہرے کا پردہ بھی کرنا ضروری ہے اور اسلام نے پورے عورت کو پردہ قرار دیا یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا مرد اپنے کپڑوں کو ٹہنے سے نیچے نہ رکھیں امر سلمہ، رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے رسم صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کیا کریں عورتیں کیا کریں مرد اپنے کپڑوں کو ٹہنے سے نیچے نہ رکھیں عورتیں کیا کریں ہمارے بی نے کہا کہ ایک بالش زمین سے نیچے لٹکا لیں ایک بالش اتنا کپڑا نیچے ام سلمہ نے کہا کہ جب عورتیں چلیں گی تو پاؤں ان کا کھل سکتا ہے تو ہمارے بیٹھا ایک ہاتھ زمین کے نیچے لٹکا پاؤں سے ایک ہاتھ کپڑا نیچے لٹکا لے ایک ہاتھ اتنا بڑا ہوتا میرے بھائی اتنا زمین پر لٹکا لے وہ اب آپ غور کیجیے کی ایک ایک کپڑا نیچے لٹکانے سے حضرت سلمہ نے کہا کہ ہمارے پاؤں کھل جائیں گے لوگوں کی نظریں ہمارے پاؤں پر پڑ جائیں گی اور وہ ہمارا پاؤں ظاہر ہو جائے گا ہمارے بھی نے فرمایا کہ ایک ہاتھ زمین پر لٹکا دو سے ایک ہاتھ نیچے تمہارا کپڑا ہو میرے بھائی اور سوچیے ذرا غور کیجئے. کہ اسلام کے اندر جہاں آن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے پاؤں کے ناخون اور اگلوں کو بھی دوسروں کو نہیں دکھا سکتی ہیں جو اجنبی لوگ ہیں جو غیر محرم کو نہیں دکھا سکتی تو پھر اسلام کے اندر چہرے کا پردہ کرنے کا کتنا تاکیدی حکم ہوگا یہ حدیث اس بات کی دریل ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مرد بھی اپنے چہرے کو جو ہے نگاہوں کو پست کر کے رکھیں اللہ کلین فروج ہوں اللہ ہے کہ مردوں سے کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی, اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں سب کے لیے حکم ہے مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے چہرے جب وہ چلے اس کی نگاہ زمین پر ہونی چاہیے ٹک ٹک دیکھتا ہے وہ نہ چلے بازار میں جائے اور عورتوں ہی کو دیکھتا رہ جائے شریعت نے ایک مرتبہ اجازت دیا ہے کہ اچانک اگر ہماری نظر کسی عورت پر پڑ گئی تو ہمارے لیے ایک مرتبہ اجازت ہے بار بار اس کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں کو بھی چاہیے اپنی نگاہوں کو پس رکھیں تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کو باقاعدہ پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ کے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے سول فرمائے المرا اورا۔ عورت کیا ہے پوری کی پوری شرم و حیاء کی چیز ہے پوری کی پوری عورت ما، ما، عورت کو کیوں کہا گیا عورت عورت کے معنی ہوتے ہیں شرم و حیاء کی چیز چھپانے والی چیز اس لیے آپ فرماتے کہ جو عورت ہے المرہ یہ پوری شرم و حیا کی چیز ہے فائدہ حرجت جب یہ نکلتی ہے باہر اس تشراب شیطان تو شیطان اس کو جھانکنا شروع کر دیتا ہے شیتان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں بے پردہ عورتیں رہتی لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جیسے ارت آدم کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور اس طریقے سے درخت کا پھل انہوں نے چکھ لیا تو اس طریقے سے شیطان لگا ہوا ہمارے پیچھے اسی لیے شریعت نے باقاعدہ عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں جب نکلیں تو باقاعدہ پردے کے ساتھ نکلیں اور برقع کے ساتھ نکلیں ان کا چہرہ ہاتھ پاؤں سب کچھ چھپا ہونا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں ہاں اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی جا سکتی ہیں کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا لیکن عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے زیادہ ادر اور زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ میں عورت کی زیادہ حفاظت ہے زیادہ افتو پاک دام نہیں ہے اس لیے گھر کے اندر عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا مرد کو باہر مسجد میں جانے کا حکم دیا گیا لیکن عورت اگر مسجد جانا چاہتی ہے اگر وہاں پر انتظام ہے اس کے لیے پردے کا اور الگ جگہ تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ اور زیادہ بہتر ہے تو اس سے کے نے لا پہنے ہیں نوز پیس کو. کو نقاب کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پیس کو نوز پیس آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو عورت اپنے چہرے پر باندھتی ہے اور آنکھ کی جگہ پر کھرا ہوتا ہے اور اسے دیکھنے کام کرتی اس کو نوز پیس انگلش میں اور عربی میں اس کو نقاب کہا جاتا ہمارے نبی نے احرام باندھنے والی عورت کو نقاب پہننے سے نوز پیس پہننے سے منع کیا اور کیا فرمایا ولا تلبص القفا اور دستانے گلوبس پہنے کیا مطلب اس کا ہوا بخاری کی روایت اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت عام حالات میں نکاب پہنتی تھی چہرے کو ڈھاک کر کے رکھتی تھی اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھاکتی تھی وہ اپنے ہاتھوں کو بھی گلوس پہنتی تھی وہ جب باہر نکلتی تھی وہ اس لیے ہمارے بھی نے کہا کہ جب عورت عمرہ کرنے کے لیے جائے ہج کرنے کے لیے جائے تو نقاب نہ پہنے نوز پیس نہ پہنے اور دستانے بھی نہ پہنے کیوں آپ نے عمرے کی حالت منا فرمایا کیوں عام حالات میں عورتیں پہنتی تھی اس کو اس لیے ہمارے بھی نے منا فرمایا اس سے صاف ہوتا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ کرنا کتنا ضروری ہے. اور اجنبی مردوں کے سامنے ہاتھ پاؤں کو چھپانا کتنا ضروری ہے کہ ہاتھ بھی چھپانے کا حکم دیا گیا عورتوں کو احرام کی حالت میں وہ نقاب نو پیس نہیں پہنے گی لیکن دوپٹے کے ذریعے چہرے کو چھپا کر کے رکھے گی اگر اس کے سامنے اجنبی لوگ آئیں گے ہستے امریا فرماتی آتی ہے کہ جب ہمارے سامنے سے اجنبی لوگ گزرتے تھے ہم چہرے کو ڈھاک لیا کرتے تھے حج کی حالت میں اور جب اجربی نہیں ہوتے تھے ہمارے شوہر یا ہمارے باپ اور بھائی بھائی وغیرہ ہوتے تھے محرم تو اپنے چہرے کو کھول لیا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ کرنا اسلام کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا شریعت کے اندر باقاعدہ سختی کے ساتھ حکم دیا گیا آج پوری میڈیا پورے آدھا اسلام حجاب کے خلاف ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے جو جس کا اعتراف بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت ساری مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے جس سے ان کی عزت کے حفاظ ہوتی ہے ان کی شرمگاہ اور ساری چیزوں کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ایسے نقاب کو یا برقع کو یا حجاب اور پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی میرے بھائی پردہ کی مثال ویسی ہے جیسے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے جس درخت کے نیچے انسان کو بیٹھ کر کے سکون ملتا ہے ایسے جو عورت پردہ کرتی ہے اس کو سکون اطمینان اور راحت ملتی ہے اور جو پردہ نہیں کرتی عورتیں گویا کہ اپنی فطرت سے نکل چکی ہیں وہ فطرت ان کی الٹی ہو گئی ہے ہر عورت کی فطرت ہے پردہ کرنے کی ہر عورت کی فطرت کے اندر اللہ ہر بلا میں داخل کر دیا ہے لہذا افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے مسلمان اسلام کی دعوے دار عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی حجاب اور نقاب نہیں پہنتی اور اس طریقے سے اس کو کامیابی کے لیے ترقی کے لیے رکاوٹ سمجھتی ہیں حالانکہ میرے بھائیو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر عورت اس کے اندر بھی بہت ساری ترقی کر سکتی ہے آپ دیکھیں دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں ہزاروں مثالیں سعودی عرب کے اندر دیکھیے یا ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیے کتنی ایسی ہماری بیٹیاں ہیں اور کتنی ہماری ایسی بہنیں ہیں جو پردے اور نقاب کے اندر حجاب کے اندر رہتے ہوئے بھی کافی ترقی کر رہی ہیں اور تعلیم حاصل کر رہی ہے ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی ہے رکاوٹ ان کے ذہنوں کے اندر ان کے دماغ کے اندر ہے تو آج پورا میڈیا حجاب کے خلاف ہے پردے کے خلاف ہے کہتے ہیں رکاوٹ بنی ہوئے ہے حالانکہ میرے بھائیوں آپ اگر ویسے بھی دیکھیں تو آزادی کا لوگ بہت نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہیں آزادی کے خلاف ہے کون سی آزادی کے خلاف بھائی اگر عورت جب آزادی عورت کے لیے تو عورت اگر نقاب پہننا چاہے تو آپ اس کو کیوں منع کرتے ہو پہن لیں تو اس کو نقاب میرے بھائی اصل مسئلہ یہ نہیں آزادی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے جو اسلام کے حق میں ہو وہ لوگ وہ نہیں چاہتے اسی لیے آزادی کے نا لگاتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر کوئی اللہ کے سل کی توہین کرے کہتے ہیں سب کے لیے آزادی ہے قرآن کے خلاف کوئی توہین کرے نہ عزب اللہ مظالم کہتے ہیں بھائی آزادی ہے انسان جو چاہے جو کر سکتا ہے لیکن وہی انسان اگر ان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کچھ کرتا ہے یا ان کے اپنے پیشواؤں کے خلاف اور رہنماؤں کے خلاف کچھ کرتا تو وہاں پر آزادی نہیں رہتی ہے آزادی ساری کی ساری اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اس لیے یہ پردہ میرے بھائیو یہ صرف اس وجہ سے نہیں یہ اسلام کا حکم ہے اسلام کی تعلیم ہے اس لیے اس کے خلاف لوگ اس طریقے سے جو ہے احتجاج کرتے ہیں یا اس طریقے سے لوگ میڈیا کے اندر آج دیکھے کتنا زیادہ حجاب کے خلاف کس کتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کتنی زیادہ باتیں ہو رہی یہ ساری چیزیں میرے بھائیو یہ شریعت کے اندر یہ جو حجاب کہا گیا ہے یہ اسلام کا حکم اور دین کا ہمارے حکم امتیازی شان ہے ہماری پہچان ہے اور اس لیے اور پھر ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب آزادی ہے تو آزادی رہنے دیجیے اور آزادی کے ساتھ پہننا چاہتی ہے تم جو چاہو جو کرو اپنی شرمگاہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو بے پردہ رہو ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے تمہاری فطرت مشق ہو چکی ہے اور تم بغیرت بن چکی ہو اور تمہارے عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی لیکن ایک عورت اگر اپنی عزت کی حفاظ کرتی ہے پردے کے ساتھ رہتی ہے تم خود کہتے جب آزادی ہے تو ان کو آزادی کے ساتھ کیوں نہیں رہنے دیتے لیکن میرے بھائی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے یہاں پر کیوں نہیں چاہتے کہ عورت اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرے یا اس مسلمان کے اسلام کے کسی حکم پر عمل کریں اس لیے وہ لوگ یہ واولہ مچاتے ہیں اور نہ ان کو صرف حجاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو اسلام کی تعلیم سے مسئلہ ہے اور اس اس طریقے سے وہ غیرت ہیں اور ان کے ملکوں میں جا کے دیکھیے کس قدر زناکاری کاری فحاشی اور کس قدر بےغیرتی ہے اور لاکھوں کروڑ لوگ بغیر باپ کے جو ہے پیدا ہوتے ہیں اور اس طریقے سے باقاعدہ عورتیں اس خاتے حمل کروا دیتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان اور ملکوں کے اندر یہ جو پاکدامنی ہے جو عفت ہے جو عزت ہے اور جو امن ہے سکون ہے وہ ساری چیزیں چھن جائے اور عورت بھی پیپردا ہو کر کے گھومتی رہے تاکہ واقعات ہوں اور وہاں بھی غیرتی ہو اور اس طریقے سے چاہتے میرے بھائیوں کو کسی سے محبت نہیں ہے نہ عورت سے محبت ہے نہ عورت کی ترقی سے محبت ہے ان کی ترقی صرف یہ ہے کہ اسلام چھوڑ دیا جائے اسلام کو داغے میں دے دیا جائے اور اسلام کی بات نہ کی جائے اور اس طریقے اسلام کے خلاف جتنی بھی چیزوں لے لیا جائے لیکن یاد رکھے میرے ہماری کامیابی اسلام پر عزت اور سبرندی چاہیے تو تمہیں اسلام کے حکام کو گلیش لگانا ہوگا اسلام اور دین پر پابندی سے عمل پیرا ہونا ہوگا تبھی جا کر کے دنیا کے اندر تمہیں کامیابی عزت اور سبرندی ملے گی حزب الاروق نے فرمایا تھا کہ ہماری عزت اسی کے اندر ہے ہم ذلیل وخوار تھے ہماری کوئی عزت نہیں تھی بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا زمین کے اندر عورتوں کو کوئی وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں تھا عورتیں کھیتی تھیں اور جس طرح چاہتے تھے اسے استعمال کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے کہ ایک, ایک عورت کے کے لیے کئی کئی شور ہوا کرتے تھے اور ایک عورت کے ساتھ کئی لوگ مل کر کے جناکاریا کا کیا کرتے تھے اسلام نےایا میرے بھائیو اسلام کو مقام دیا ان کو عزت دی ہے جو دنیا کے کسی قانون نے دنیا کے کسی धर्म اور مذاہب کو نہیں دیا اللہ کے سر فرماتے ہیں اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز عورت ہے نیک عورت ہے اور نیک عورت اللہ کے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین چیز قرار دیا جنت ماؤں کے قدموں کے اندر جنت کی بشارت اللہ رب العلم نبی نے سنائی ہے اور اللہ کے سلو فرمایا جس کے پاس بیٹیاں اور بہنیں ہوں ان کی تربیت اور تعلیم کرتا ہے ہمارے بھی اس کے جنت کی بشارت سنائی ہے لہذا دین اسلام کے اندر جو مقام دیا گیا عورتوں کو اسے اونچے مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو وراثت کے اندر حق دیا گیا اور اس طریقے سے تمام چیزوں کے اندر انہیں خلا کا حق دیا گیا اور یعنی تجارت کا ان کے پاس حق ہے اور ساری چیزوں کا لیکن اسلام کے دائرے میں جیسے مسلمان اسلام کے دائرے میں کر کے تجارت کرتا ہے سفر کرتا ہے تمام چیزیں کرتا ہے اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اسلام کے دائرے میں پردے کے ساتھ رہ کر کے جو چیز کرنا چاہیں اسلام کے موافق ہو وہ کر سکتی ہیں لہٰذا میرے بھائیو عورتوں کی, عزت اسی کی اندر ہے اسلام کے قانون کے اندر, اندر ہے دین کو چھوڑ دینے سے عورت رسوا ہو جاتی ہے اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ لوگوں کی شہوت کا مرکز بن جاتی ہے فتنہ ہے وہ اس لیے شریعت کے اندر اسے بنا کیا گیا ہے لہٰذا یہ ہمارے اسلام کی بڑی عظیم ہوئی ہے یہ ہمارے اسلام کی, کی ایک بڑی پہچان ہے اس کے برحق ہونے کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری عورتوں کو باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے کہ وہ پردے کے ساتھ رہیں لہذا کسی بھی اسلامی اور مسلمان عورت کو پردے کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور آج دیکھیے انہیں عورتوں کی طرف نظریں اٹھائی جاتی ہیں جن کے چہرے کھلے ہوتے جو پردے جو اپنے کپڑوں سے بےغیرت نظر آتی ہیں انہیں کی طرف لوگ ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن جو عورت مکمل پردے اور حجاب کے ساتھ رہتی ہے لوگ اس کے چھڑکھائی نہیں کرتے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اونچے خاندان کی ہے با عزت گھرانے کی ہے لہذا اسی عورت کو کوئی لڑکی کو کوئی چھڑنے کی کوشش نہیں کرتا لہذا یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے ہمارے ایمان کی علامت ہے نبی سے محبت کی دلیل ہے آخرت پر ایمان کی علامت ہے لہذا پردے کی قیمت کو اہمیت کو سمجھیے اور اپنی ماؤں بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیے حجاب کرائیے اسی کے اندر ان کے لیے نجات ہے دنیا کے اندر بھی نجات ہے سے اور آخرت کے اندر بھی ایسی کے اندر نجات ہے اللہ براہن ہمیں اسلامی تعلیمات پر ہونے کی توفیق دے اللہ حربردگی اللہ حب ہماری عزتوں کی ہماری جانو کی حفاظت کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں اللہ برہم ہوما اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم رکھ اللہ تعالیٰ انہیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھ اللہ تعالیٰ جو دین کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ غارت کر دے اللہ تو کو برباد کر دے اللہ ان کی سازش سے کے مکر فریم سے اللہ براہن اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھ یار عالمی بارك الله لي في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك بروف الرحيم